ہوا اصل میں پورا قصہ بڑی دیانتداری سے شیعہ حضرات نے یوم علی منایا امام باڑے میں اپنے اس میں اسے بلایا ٹھیک اس نے وہاں جو تقریر کی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے ویڈیو موجود بغیر اس کے میں پورے ثبوت رکھتا ہوں جس میدان کا میں آدمی ہوں پورے ثبوت رکھتا ہوں صحابہ کرام پر کھل کر اس نے تبرا کیا بلکہ یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو یہ جملہ اس نے کہا کمبخ نے نباشت کہاں مر گئے بیٹی دینے والے کیوں نہیں جنازہ حضور علیہ السلام یہ کس پر تنظ ہے صدیق اکبر کی بیٹی حضور علیہ السلام کے نکام فاروق اعظم کی بیٹی حضور علیہ السلام کے میں حضرت ابو سفیا رضی اللہ کی ام حبیبہ وہ حضور علیہ السلام کے نکام ہے تو صحابہ کرام پر اس تبرہ کرنا اب اس کے بعد کیا ہوا یہاں ایک دہشت گرد تنظیم ہے وہی وہ ریکارڈنگ میرے پاس موجود انہوں نے اپنا چہرہ اس طریقے سے چھپا کر ایک میسج ریکارڈ کرایا اور سب کو بھیجا مجھے بھی بھیجا کہ اس یہ کمبخشیا ہے اور یہ اگر باز نہیں آیا تو ہم دہشت گردی سے اس سے نمٹیں گے یہ آدمی دبئی بھاگ گیا وہاں پروگرام کرتا تھا پھر اس نے کیا, کیا؟ مجھے اور مفتی منیب الرحمن صاحب کو خط لکھا کہ میں توبہ کرتا ہوں ہم نے توبہ نامہ لکھ کر کے بھیجا کیونکہ حضور کی گستاخی نہیں کی صحابہ کرام کی گستاخی پر توبہ اس سے وہ ہم نے الفاظ لکھے جس سے وہ بھاگ نہیں سکی اور یہ تک اس سے وہ کروایا عہد کہ جن جی کی محفل میں آپ نے یہ پروگرام کیا ہے جو بڑے ہنس رہے تھے مسکراہے تو آئندہ کو اپنے پروگرام میں نہیں بلائیں گے نہ. مکمل اچھا رفیع کو بھیجا انہوں نے تو بغیر تردس کی توبہ قبول کر لی لیکن ہم نے اس کی ساری ریکوائرمنٹ بھیجی کہ یہ, یہ جملے آپ کہیں اب توبہ کرنے کے بعد اس کو پھر ہم نے کلیئر کیا اس کے بعد آن کر کے یہاں کراچی وہ آیا اس نے توبہ کر لی ابھی بھائی مسلمان توبہ کرنے کے لیے آئے تو اس کو منع نہیں کر سکتی آپ کی جی ہم آپ کی توبہ قبول نہیں کریں گے جس میں توبہ قبول نہیں ہے جو بارہ آپ کو بیان کر چکے ہیں لیکن بہرحال توبہ کی تو جو ہم نے اس کو میٹر لکھ کر کے دیا اس پر اس نے توبہ کی اور اس کا توبہ نامہ مفتی منیبر رحمان صاحب کے پاس موجود ہے کوئی صاحب دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں یہ اس کا قصہ باقی اللہ بہتر جانے دلوں کا ہاتھ ربنا تقبل میں نہ ان نہ کام